سمجھ میں زندگی آئے کہاں سے سمجھ سمجھ زندگی آئے سمجھ میں زندگی, زندگی آئے کہاں سے پڑھی ہے یہ عبارت درمیاں سے سمجھ میں زندگی آئے کہاں سے پڑھی ہے یہ عبارت درمیاں سے یہاں جو ہے تنفس ہی میں گم ہے یہاں جو ہے تنفس ہی میں گم ہے پرندے اڑ رہے ہیں شاخ جہاں سے یہاں جو ہے تنفس ہی میں گم ہے پرندے اڑ رہے ہیں شاخ جہاں سے مکان لا لامکاں کے بیچ ہے کیا مکان و لامکان کے بیچ ہے کیا جدا جس سے مکان ہے لامکان سے مکان و لامکان کے بیچ ہے کیا جدا جس سے مکان ہے لا مکان سے دریچا باز ہے یادوں کا اور میں دریچہ باز ہے یادوں کا اور میں ہوا سنتا ہوں پیڑوں کی زباں سے دریچہ باز ہے یادوں کا اور میں ہوا سنتا ہوں پیڑوں کی زبان سے تھا اب تک مارے کا باہر قدر پیش تھا اب تک مارے کا باہر قدر پیش ابھی تو گھر بھی جانا ہے یہاں سے آپ تک مارے گا باہر کدر پہ ابھی تو گھر بھی جانا ہے یہاں سے زمانہ تھا وہ دل کی زندگی کا زمانہ تھا وہ دل کی زندگی کا تیری فرقت کے دن لاؤں کا زمانہ تھا وہ دل کی زندگی کا تیری فرقت کے دن لاؤں ہے کہ فلاں سے تھی غزل بہتر فلاں کی فلاں سے تھی غزل بہتر فلاں کے زخم اچھے تھے فلاں, فلاں سے فلاں سے تھی غزل بہتر فلاں کی فلاں, فلاں, فلاں کے زخم اچھے تھے فلاں سے سمجھ میں زندگی آئے کہاں سے پڑھی ہے یہ عبادت